فکر سے آپ کی کیا مراحت ہے ذہن میں دو یا دو سے زیادہ حقائق کو مستحضر کر کے ان حقائق تک رسائی حاصل کرنا جس تک پہلے رسائی نہیں تھی فکر کہلاتا مثلا ہمیں کچھ معلومات حاصل ہیں ان معلومات سے یا ان معلومات کے اندر غور کر کے اس سے مزید کچھ باتوں کو اخذ کرنا اس کے لیے فکر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی قرآن میں دعوت دی گئی ہے حضرت علی کرم اللہ جی سے کا ارشاد ہے کہ ایسے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی نفع نہیں ہوتا جس میں فکر نہ ہو اور ایسی عبادت سے کوئی نفع نہیں ہوتا جس میں معرفت نہ ہو فکر کیسے کی جائے دنیا اور آخرت کی حقیقت اپنے ذہن میں رکھ کر مفید نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور ان نتائج کو پھر شریعت پر, پر پرکھا جائے اگر یہ درست پایا جائے تو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے مراقبات سے اس میں مزید ترقی ہوتی ہے تواز کیا ہے اس کا حاصل کرنا کیسے ممکن ہے اللہ جل شانو کی عظمت کے پیش نظر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا توازو ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ اس کی تاریخ میں موجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انتظار کیا جائے اس کی خوب مشکی جائے کیا توازو اور احساس کمتری میں کچھ فرق ہے نفسیاتی ماہرین تو احساس کمتری کو بہت بڑی بیماری سمجھتے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے توازوں میں انسان اپنے رب کی عظمت کے پیش نظر اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور یہ نعمت عظیم ہے اور ایسا کمتری میں انسان مخلوق کو بڑا سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے محروم سمجھتا ہے جو کہ بہت بڑی بیماری ہے کیونکہ ظاہر مخلوق کی عظمت کا دل میں ہونا ایک روز ہی تو ہے تو اکل کے بارے میں رہنمائی فرمائیے اللہ تعالیٰ پر ہر چیز میں بھروسہ کرنا تو کہلاتا ہے بس جاننے میں بھی اللہ پر بھروسہ ہو کہ اپنے علم اور عقل کو اللہ کے علم کے مقابلے میں ہم کچھ نہ سمجھیں اس طرح اللہ کی قدرت ربوبیت بیت کرم اور فضل کو پیش نظر رکھ کر ہر وہ کام جس کا اللہ نے جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنے تمام مسائل کو بالائے طاق رکھ کر بالکل اسی طرح کرنا جیسا کہ چاہا گیا ہے اہم توقع تو حضرت کیا توکل کی صورت میں اسباب کو بھی کر دینا چاہیے نہیں اسباب کو اللہ کے الشانو کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے گا تدبیر کو استعمال کر کے اس کا نتیجہ خدا کے کی حوالے کیا جائے گا توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا ترنجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر بات ذرا مشکل ہو گئی ہے جو طوقل اختیار نہیں کرتے وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں اور جو طوقل اختیار کرتے ہیں وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں ان میں اضرت فرق کیا ہے شریعت نے جن اسباب کو مستحسن کا وہاں اسباب کو نہ استعمال کرنا جہالت ہے جیسے آپ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اون کو باندھ کر توقل کرو فرق یہ ہے کہ غیر متوقع اپنے عقل کی رائے کو حدمی سمجھ کر اور خدا سے غافل ہو کر اسباب اختیار کرتا ہے دوسرے لفظوں میں اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہے جبکہ متوکل شخص اسباب کو اللہ جلشان کا حکم سمجھ کر استعمال کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے نہ تو عافل ہے نہ باغی ہے بلکہ اللہ کے شانو کے استعدار کے ساتھ اس کا حکم سمجھتے ہوئے اسباب افراد کر رہا ہے اس میں عقل کا کردار کیا ہے متوقع شخص اپنے عقل کو بھی ایک سبق سمجھتا ہے بشرطی کہ اس کو شریعت کا سابق جانتا ہوں عقل اللہ کے شانو کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کے حدود ہیں جو شریعت بتاتا ہے پر شریعت کے بتائے ہوئے حدود کے اندر اندر عقل سے کام لینا انبیاء کرام کی سنت ہے تفویض کیا ہے اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا تفویض ہے جب کوئی شخص کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اور اس کو اپنا شیرخوا بھی سمجھتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ میرے سب کچھ ہیں جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا فرق اس طرح اللہ کے نشانو سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ علم اور قدرت والے ہیں اور ہمارا ہم سے زیادہ شیرخواہ ہے اس لیے ہم کیوں نہ سب کچھ اس کے اوپر ٹوڑ دیں وہ میں جیسا تصرف کرنا چاہے کرے یعنی اس کے حکم پر بلا چون چڑھا عمل کر کے نتیجہ اس کے حوالے کر دے اسی میں ہمارا خیر اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے اسی لیے سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو, تو کیا خود کچھ بھی نہ کیا جائے عجیب سوال ہے گزشتہ سوات کے جواب میں غور کر دیں تو اس کا جواب بھی اس میں مل جائے گا ہم کام تو کریں گے لیکن ایک تو کام شریف کے مطابق کریں گے نہائب کا اختیار نہیں کریں گے اور جو نتیجہ سامنے کی طرف سے سمجھ کر مطمئن ہو جائیں گے بل فرض ہم نے اسباب کو استعمال کرنے میں کوئی غلطی کی جس کا ایک نتیجہ نکلا جو کہ اچھا نہیں اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے یہ بے ادبی نہیں ہوگی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے ہم نے جو غلطی کی وہ یا تو شریعت کو سمجھنے میں کی اس پر عمل کرنے میں اس کا نتیجہ ایسا نکلا جو کہ اچھا نہیں اس میں ہم اپنی غلطی کی طرف نسبت کریں گے کہ اس غلطی کی وجہ سے ہوا البتہ ہوا پھر بھی اللہ کے شانہ کی طرف جو فائلیں کیجیے لیکن بات یہاں پر رکے گی نہیں بلکہ یہ بھی سوچا جائے گا کہ ایسا نتیجہ نکلنا این حکمت. اس حکمت اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے جیسے جو ظاہر کا گا تو لازمی نتیجہ اس کا نقصان کا نکلے گا اگر کسی وقت اس کا کچھ نقصان کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور کی وجہ سے. بس اگر ہم غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجے تو غلطی نکلنا چاہیے لیکن اس سے اگر زیادہ نقصان نہ ہو یا کم ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا جیسے کہ اللہ جشان نے فرمایا پر, کے استفاد سے تلافی کر کے صحیح عمل کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے خوشبو کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کسی نیک عمل میں عمل کے دوران دل میں صرف اللہ جشانو کی رضا کا مقصود ہونا تو اس کے غیر کی تفصیل کے نہ ہونا اور اس وجہ سے آج ہونا یہ کے کہلاتا ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوشبو کے منافی چیزوں کا اثر دل سے نکال لے جائے دل میں جو وسوسے سے آتے ہیں وہ بھی خشو کے منافی ہیں نہیں کیونکہ یہ غیر اختیاری ہیں اس لیے خشو کے منافی نہیں ہوں گی البتہ اگر ان کی وجہ سے کوئی اختیاری عمل ہو تو پھر اس کا علاج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اختیاری ہوگا جیسے مسجد کے سامنے والی دیوار پر نقش و نگار کو خوشبو کا منافع سمجھ کر مسرو لکھائے اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کے باوجود اس کے خلاف سنت ہونے کے اگر خوشبو کے لیے مفید پائے جائے تو اس کو جائز بتائے دوسری طرف اگر کسی کو کوئی وسو آیا اور اس وسو سے اثر لے کر اب اس میں مشغول ہو گیا اور اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں سوچنے لگا تو پھر یہ خوشبو کے منافی ہوگا خشو کے منافی چیزوں کو دل سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے اپنے دنیای امور میں اتنا انہمات کے جنون کا سا معاملہ ہو جائے درست نہیں اس سے بچنا چاہیے ذکر کی کثرت کی جائے اور ذکر میں یکسوئی کے ذریعے بیان جمانے کا طریقہ سیکھا جائے اور نماز میں مستعبات کی بھی رعایت کی جائے جن میں خوشو کی تحصیل کا خیال رکھا گیا ہے یہ مراقبہ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے بہت مفید ہے اور تصور کیا جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے یا میں خانہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تو چونکہ خیال بیکوں کے دونوں طرف نہیں جا سکتا اس لیے غلط خیالات خود بخود ہو جائیں خوف سے کیا مراد ہے آئندہ یا موجودہ کسی واقعی یا چیز سے دل کا درجانا خوف کہلاتا ہے اس کے دو درجے ہیں خوف اصلی جو ہر مسلمان کو اصل ہے اور یہ ایمان کی شرط ہے کہ دل میں یوں خوف رکھتا ہے کہ کہیں اس کو آخرت میں زام نہ ہو دوسرا درجہ اس خوف کا یہ ہے کہ معاشیت اور حرام سے بچنے کے لیے کافی ہو جائے یہ خوف پر ذہن ہے اس کے نہ ہونے سے آدمی کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناگار ہوگا ایک درجہ خوف کا یہ ہے ہر وقت اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈرتا رہے پس اگر یہ بالکش ہو تو یہ مستعب اور اگر خود بخود ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ہے یہ بعض دفعہ اس حد تک بھی جا سکتے کوئی اس کو کم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا یہ بھی محض وہاں بھی ہوتا ہے البتہ اس درجہ کا خوف کی آدمی تعکل کا شکار ہو جائے ٹھیک نہیں اس کا علاج ضروری ہوتا ہے کیونکہ اصل مطلوب اعمال اور خوف اس کے لئے ذریعہ پس اگر اس سے اعمال میں کمی آ جائے تو پھر اس خوف کو کرنا ضروری ہوگا ایسی حالت کب پیش آ سکتی ہے کوئی کمزور دل والا شخص کو یہ سی کتابیں مضمون پڑھے جو قبل قلب لوگوں کے لیے ہو تو اس کے بعد اوقات ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ہر شخص کے لیے مطالعہ کا انتخاب بھی مختلف ہوگا جس کا فیصلہ اس کے شیخ کو کرنا چاہیے جیسے کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ موجودہ دور میں حضرت کتاب الفوق کو پڑھنے سے منع فرماتے تھے. یہ جو آئے مبارکہ ہے کہ اللہ لا ہم یا زنون اس میں اولیاء سے خوف کی نفی کی گئی ہے یہ, یہ کیسے یہ نفی آخرت کے ادبار سے ہے کہ آخرت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نغم دنیا میں بھی بعض اوقات کوئی اور حال غالب ہونے کی وجہ سے حالت پیٹ سکتی ہے لیکن اس وقت کوئی اور چیز ان کے لیے معاشی رکاوٹ بن جاتی ہے جس سے ان کو نقصان نہیں ہوتا مثلا اللہ تعالی کی محبت فجا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دل میں امیدوار ہونا رضا کہلاتا ہے اعمال میں پوری کوشش کی جائے کہ سستی نہ ہو اور اللہ جلشان سے اس کی قبولیت کی امید ہو تو اللہ تعالیٰ ان امال کو قبول فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ سے میرا بندہ جو کہ من رکھے گا اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کروں گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھنا یہ عین مطلوب ہے اگر کوئی عمل نہ کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرور ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے تو کیا یہ بھی رجاع ہے نہیں یہ اللہ پر جرت اور ہے جس کے لیے یہ شاطر میں کس نے تمہیں رب پر جرت دلائی دلیل اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بے فائدہ نہیں دیا تو اگر بے عملی پر بٹھائی ہو اور اللہ تعالیٰ سے پھر معافی کی امید کو درست آ جائے تو, تو یہ قرآن جو عمل کی دعوت ہے اس کا مطلب پر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور رجاع کے درمیان ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے آدمی مایوس ہو کر کام کرنا چھوڑ دے اس کے لیے رضا کی تعبیر ذہن میں رکھنا لازمی ہے. اس طرح اتنی رجا کے آدمی اللہ تعالی سے بے خوف ہو کر کلم کل, عمد کل عمد اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگے یہ بھی ٹھیک نہیں اس کو خوف کی تعبیر ذہن میں رکھنی ہوگی ان دونوں کا جمع کرنا دونوں کا اعتدال ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک طرف جھکنا بے اعتدالی زہد سے کیا مراد اور کیا یہ ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے زہد کا لغوی معنی تو توڑے پر کی نعت ہے لیکن اصطلاح میں آخرت کی کے اعلان و مصعوف کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں میں انہمات کا نہ ہونا زہد ہے اس کے کئی درجے ہیں ایک درجہ تو یہ کہ نفس لذات کا طالب تو لیکن زبردستی اس کو لذات پہ روکا جائے یہ زہد نہیں بلکہ مجاہدہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل لذات سے اتنا متنفر ہو جائے کہ کی طرف مائل نہ ہو یہ زہد تو ہے لیکن حال کے درجہ میں تیسرا درجہ یہ کہ دنیا کا وجود اور عدم برابر ہو جائے مل جائے تو شکر کرے نہ ملے تو پروانہ کرے اس میں نفت نہ تو لذت متنفر ہوتا ہے اور نہ اس کا طالب یہی زہد کے کمال کا درجہ ہے پس یوں سمجھ لیجیے کہ زہد حرس سے حرام کی ضد ہے کیونکہ حیرث ایک روحانی بلا ہے جس کی وجہ سے انسان کئی قسم کی دوسری روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے اتنے ضہرت کا حاصل کرنا کہ انسان حرام حرس سے بچہ فرض عین ہے البتہ اتنا زہد کے ان سے بھی اجتماع ہو جن میں پڑھ کر انسان کسی وقت مضمون حرص میں مبتلا ہو سکتا ہو یہ مصابق اور ایسا زہد کہ انسان اس سے حرام میں مبتلا ہو حرام ہے اور جس سے مکروب میں مبتلا ہو جائے وہ مکرو ہے کیا زہد سے انسان حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے جی ہاں کیوں نہیں اگر زہد کو کوئی لغوی معنی میں لے کر اپنی طرف سے اس کے کوئی ایسے معنی گڑھ لے کہ انسان اس سے کسی کا حق مار لے تو وہ حرام ہوگا مسلم کو شادی کر کے بیوی بی کے حقوق ادا نہ کرے یہ حرام زہد ہوگا حدیث شریف نے حضرت ابدرد سے ارشد فرمایا کا, کا حق اس طرح اختیاری طور پر اتنا کم کھانا کہ دین کے ضروری کام مشکلوں لگے مکرو ہوگا فہرست کا ذکر آیا یہ کیا ہوتی ہے نفس کا دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش فہرست لاتا ہے اگر وہ چیز اچھی ہے تو یہ حرص اچھا ہے بشرطی کی کسی کا حق نہ مانے اس کو تنافظ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت کی وہی رکھنا فل ثنافت متنافظ ہو اگر وہ چیز دنیاوی لذت ہے تو اس میں حماق اور اس کے آخرت کی چیز سے غفلت حرام حرس ہے اس سے بچنے کی تنقید کی گئی ہے حصے آرام سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آخر کی نعمتوں پر یقین ذکر اللہ کی کثرت موت کی یاد اور شیر سے نگرانی میں مجاہدہ یہ حرصلہ کتابوں میں انس کا بھی ذکر آیا ہے اور شوق کا بھی ان میں فرق کیا ہے کیا یہ دونوں مطلوب ہیں اپنے محبوب اور اس سے متعلق چیزوں کے دیکھنے اور ان کے بارے میں جاننے کی کبھی شوق دے جاتی ہے انس شوق کی ترقیات صورت ہے اس میں جوش اور ولولہ تو نہیں ہوتا جیسے کہ شوق میں ہوتا ہے لیکن محبوب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ایسا حاصل ہو جاتا ہے کہ محبوب سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو ناراض کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ابتدا میں شوق چیزوں کی, کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دوسرے تعلق کے ساتھ مقابلے کی صورت ہوتی ہے جس کے لیے فوری قوت درکار ہوتی ہے لیکن بعد میں جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کا صرف قائم رکھنا مقصود ہوتا ہے کس جوش اور ولولے کی ضرورت نہیں ہوتی بس محبوبی حقیقی کے ساتھ تعلق میں ابتدا میں شوق مطلوب ہوتا ہے اور بعد میں انس اخلاق کا ذکر کتابوں میں بہت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے اپنی طرف سے ہر عمل میں محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرنا اور اس میں کسی غیر کی خوشنوری یا اپنی نفس کی خواہش کو ملنے نہ دینا اخلاص کیا ریا اخلاص کی ضد ہے ہاں لیکن جزوی طور پر کیونکہ غیر اللہ کے لیے کسی نیک عمل کا کرنا رہا ہے لیکن جو عمل اپنے نفس کی خوشنوری کے لیے کیا جائے اس کو ریا تو نہیں کی دے لیکن وہ اخلاص کے منافی ہے کیا ہر عمل میں اخوا یعنی اس کا چھپ کر کرنا اخلاس ہے جن اعمال میں اخفاء سنت ہے اس میں اخفا... ان میں اخفاء کرنا تو مطلوب ہے لیکن جن میں اخفاء ضروری نہیں ان میں ظاہر میں سمجھ سے رک جانا بھی ریا کے ظمرہ میں آئے گا کیونکہ ان میں اگر اللہ سے تاثر لینا ہے اس وقت دل سے اس کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے چاہے اس کو پھر لوگ دیکھے یا نہ دیکھے مثلا کوئی ذکر سے اس وقت سے رک جائے پھر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اس وقت لوگ کی پروانی کرنا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی کہہ دے آپ سب سب نے فرمائے کہ اتنا ذکر کرو لوگ ہیں کتابوں میں ہم رضا بکا فنا ابیت کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے یہ اصل میں مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں پہ راضی ہونے کی کیفیت کو دوام حاصل ہونا یہ مقام رضا ہے اور یہ عین مطلوب ہے اس کے نہ ہونے سے بعدوں کا ایمان طلب ہو سکتا ہے یہ محبت الہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے چاہے محبت کبھی ہو یا کئی فزل کا ختم ہونا اور غیر اللہ کے تاثر سے دل کا پاک ہو جانا یہ فنا کہلاتا ہے توحید اور توازو اس کی بدولت حاصل ہوتا ہے فضائل کا حاصل ہو جانا اور مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے واپس ہونا ہو جانا یہ بقا کہلاتا ہے ان سب کا لازمی نتیجہ محض اللہ کی بندگی ہے کہ اپنا عجز بھی ظاہر ہو اور اللہ کی عظمت دی خدا کے کی حکم کی امیت, کی بھی, امیت بھی پیش نظر ہو اور اپنا فرض دی اور اس فرض کی تخمیر کے لیے محض اللہ کی رضا کے لیے دم بدم کوشش جاری ہو یہ عبدیت ہے اور انسان کا سب سے اونچا مقام ہے شہبت کسے کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو شہوت کہتے ہیں شہوت کا شریعت میں کیا حکم ہے نفس ہمارا انسان کو اللہ تعالیٰ سے باغی بناتا ہے کیونکہ نہیں ہونا چاہتا اور اللہ حج الشانو نے ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے قوانین بنایا جس کو شریعت کہتے ہیں بس اگر شہوت کی اتنی پیروی کی جائے کہ کفر شرک کا ارتقاب ہو تو یہ کفر شرک کہلائے گا ورنہ جس درجے کے گناہ میں وبتلا کرے گا تو اس کا اس درجے کا حکم ہوگا اور اگر اس کی مخالفت کی جائے اور نصف پر پتھر رکھ کر دین پر ثابت قدم اختیار کریں گے تو پھر یہ شہوت ہمارے لیے عظیم کا باعث ہوگا تبھی تو ملاروم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا شہوتی دنیا مثل گل خنا عجب کسے کہتے ہیں اپنے کمال کا اپنی طرف نسبت کرنا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو سلب نہ کر دے اس کو عجب کہتے ہیں اس سے انسان کے جذبے کی تسکین ہوتی ہے کہ ہر انسان ممتاز ہونا چاہتا ہے اس میں اس کو ہنس آتا ہے حدیث شریف نے آدمی کا اپنی نظروں میں اچھا ہونے کو شدید لا بتایا گیا ہے اور جس وقت انسان اپنے نظروں میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گرا ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے نعمتوں کو محض اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ جل شانو کی بےنیازی کو نظروں کے سامنے رکھے اور یہ سمجھے کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار تو نہیں کہ ہمیں دوسرے سے ممتاز کرے گا پس جتنا دیا یہ اس کا کانم ہے ان کی بکا صرف اس کے فضل پر موقوف ہے چاہے تو ایک آن میں کچھ سے کچھ کر دے یہی سوچ اس کا علاج ہے کیا عجب اور خودرائی ایک ہی چیز ہے خدرائی اپنی خوبیوں پر نظر رکھنے کو کہتے ہیں یہ بھی ایک ایپ جس کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے ایسا آدمی جس خوبی کے بارے میں سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ میں ہے اصل میں ایسے شخص کو اپنے آخر پر نظر نہیں ہوتی کیونکہ جس شخص کی اپنے آنکھے بت پر نظر ہوتی ہے اس کو اپنے میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی بلکہ وہ یوں بھی زیادہ نظر آتے ہیں جیسے کہ کوئی طب کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس میں جن بیماریوں کے بارے میں پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بیماری تو مجھ میں ہیں. کیونکہ اس کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو دوسری طرف آخرت سے غفلت اس کو اپنے عیوب سے غاخل کر دیتا ہے اور شیطان اس کو اپنے محاسن یاد دلاتا ہے اس لیے شخص محنت نہیں کرتا اور خیالی خیال میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر خشک ہو رہا ہوتا ہے عجم میں اپنے محاسن کو اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے اور خدرائی میں اپنے عیوب کو بھی اپنے محاسن سمجھنے لگتا ہے عجم میں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نظر ہٹ جاتی ہے کدرائی میں اپنے عیوب سے نظر ہٹ جاتی ہے اس لیے دونوں دھوکھے اور شراب ہیں اللہ تعالی اس سے سب کو سکبر کیا ہے کیا یہ اجب ہی کی ایک صورت نہیں اپنے آپ کو صفات کمال میں دوسروں سے بڑا سمجھنا تکبر ہے عجب اور تکبر میں صرف یہ فرق ہے کہ عجب میں انسان صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے لیکن دوسروں کی تحقیر دل میں نہیں ہوتی لیکن تکبر میں دوسروں کی تحقیر بھی دل میں ہوتی ہے اگر اجب کو شدید ملاقات میں سے قرار دیا گیا تو تکبر کی پھر کیا بات ہوگی ہاں تکبر کی بات اجب سے زیادہ سخت ہے حجی شریف نے آیا کہ کسی کے دل میں رائے بر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا لیکن عجب کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ جس میں عجب ہوگا وہ جلد تکبر کا بھی شکار ہو سکتا ہے کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے جب اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ آئے گا تو اس کو کم سمجھے گا اور اس طرح وہ متکبر ہو جائے گا اور بذات خود عجب کے بھی یہ مسئلہ ہے کہ جس میں عجب ہوگا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس کیا تکبر کا بھی کوئی علاج ہے تکبر کا علاج یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بٹائی جائے تکبر خود بہت ختم ہو جائے گا دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بٹانے کے لیے ذکر لائق اکثر ہے کی کی شرط کی نگرانی میں ہو ورنہ اس کے بھی دل میں اپنی بزرگی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ تکبر ہی کا ایک شوہر ہے کیا ذکر سے بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے جی ہاں کسی بھی عمل سے ممکن ہے اگر اپنا سامنا نہ کیا جائے شیطان جس راستے سے خود گمراہ انسان کو بھی اسی راستے سے گمراہ کر سکتا ہے شیطان کے دور میں کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے شخص عمل کی نگرانی ضروری ہے کیا یہ علم کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کے لیے کافی نہیں کیا شیطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے پھر اس نے کیوں سرکش کیوں بغاوت پر اترا ہے شیطان کی نظر اپنے پر گئی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئی بس یہی کچھ انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ارب اگر ڈرنا چاہیے کہ کی, کی گہرائی پر پانی نہ کچ سر وقت کی کتابوں میں بار بار آوال اور مقامات کا ذکر آیا ہے یہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اپنے لیے بنایا اور ہمیں اختیار دیا کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے مختص کریں غیر کو بتائیں تو جنہوں نے اس کو غیر کے لیے چھوڑا تو وہ ناکام اور نہ مراد ہوئے جن نے اس کو اللہ کے لیے فارغ کیا وہ کامیاب ہوگی ایسے دل کو ہی سلیم دل کہتے ہیں جس کے لیے اشاد ہے علامہ اللہ اللہ سلیم اب سلیم دل کے اندر کچھ صفات ہونے چاہیے جو اس کے اضلاع کے دفعہ ہونے سے ہی حاصل ہوتے ہیں ان صفات کو جن کے دل میں ہونے سے دل سلیم بنتا ہے مقامات کہتے ہیں اور یہ چونکہ اختیار ہوتے ہیں اس لیے ان کو کشدی کہتے ہیں طریق میں سالک کو بعض دفعہ عجیب عجیب تجربے حاصل ہوتے ہیں اس کے دل میں مختلف قسم کے کیفیات پیدا اور ختم ہوتے رہتے ہیں جن کے پیدا ہونے اور ختم ہونے کے بقا پر سالک کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ان کیفیات کو حوال کہتے ہیں اگر یہ مقامات کے لیے معاون بن جائے تو محمود ہے. اگر مقامات کے لیے نقصان دے تو مضمون ہے بعض احوال میں بالکل ضروری نہیں ہوتا اور بات سے ضرور ہو سکتا ہے جن سے ضرور نہیں ہوتا ان میں دعا کی قبولیت الہام روح صالحہ فراست صادقہ فنا و بقا وحد وجود مگر ہوش کے ساتھ اور وجد وغیرہ شامل ہے اور جن سے ضرور کا امکان ہے ان میں استغرار تصرخ سکر تاز مشاہدہ کرامت اور کشف وغیرہ شامل ہے دعا کی قبولیت تو ہم جانتے ہیں الہام سے کیا مراد جب کسی کا دل رضائل سے صاف ہو جاتے تو اس میں مختلف قسم کے حقائق منفس ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی من جانب اللہ رہنمائی ہوتی رہتی ہے کبھی خواب کے ذریعے کبھی کسی کے بتانے سے اور کبھی بغیر کسی کوشش اور سبب کے صرف دل میں بات آ جاتی ہے جس میں ان کے لیے اشارہ ہوتا ہے اصل ذکر کو الہام کہتے ہیں کیا الہام پر عمل کرنا لازمی ہے جس کو الہام ہوا اگر شریعت کا مخالف نہیں تو اس, اس پر عمل کرنا چاہیے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کیا گنا ہوگا نہیں گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ظنی ہے اس سے دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے کس قسم کا دنیا کا نقصان مثلا کبھی اس کو کوئی جسمانی تکلیف پیش آ جائے گی کبھی کوئی اور پریشانی ہوتی ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ امال میں ذوق و شوق جاتا رہتا ہے ذوق و شوق کا جاتے رہنا تو دین کا نقصان ہوا نہیں ذوق شوق دین نہیں دنیا ہے لیکن دین کے لیے معین بن سکتا ہے بس اگر سالک بغیر ذوق شوق سے اپنے دین کے کام کو چلائے رکھے گا تو دینی نقصان سے بچ سکتا ہے سے کیا مراد ہے اس سے اچھی خواب مراد ہے سالقین کی اس کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے لیکن چونکہ پتا تو خود مقصود نہیں وہ نہیں اختیاری ہے اس لیے اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے حدیث شریف میں تین قسم کے خوابوں کے بارے میں آیا ہے ان میں کچھ خیالات ہوتے ہیں کچھ شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں کچھ مبشرات ان مبشرات سے مراد اچھی خواتیں ہیں کوئی اچھا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے کسی خرخواہ تعبیر دینے والے کو بتانا چاہیے کسی کا مرید ہو تو اپنے شہ کو بتانا چاہیے اور اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے نہیں اس کو بزرگی کی نشانی سمجھنی چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے برا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے بائیں طرف تین بار ستکار کر عز بلّہ نش اور نظیم پڑھنا چاہیے بہت زیادہ خوابیں آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بعض دفعہ یہ ایک ذہنی بیماری سے بھی آتی ہیں اس لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے ورنہ پرواہ کریں کرے خواب کی تعبیر کیسے ہیں اس کا بتانا ممکن نہیں یہ ایک خدا داد نعمت ہے جس کو بھی ملتی ہے بسوئی سے ہی تعبیر دیتے ہیں اصل میں خواب اور اس کی تعبیر دو آدمیوں کی کشف ہوتی ہے ایک خواب دینے والی کی اور ایک تعبیر دینے والے کی دونوں غیر اختیاری اور ہیں اس لیے جن کو خوابوں کے ساتھ مناسبت نہ ہو ہے وہ کتنی بڑا عالم نہیں دے سکتا البتہ شیخ کا معاملہ مختلف ہے شیخ کو اللہ تعالیٰ اپنے مریض کے لیے چاہے اس کو اس کا پتہ نہ ہو اللہ حراستہ کسے کہتے ہیں یہ ایک سچی اصکل ہے جو کہ اللہ والوں کو عطا کی جاتی ہے اور حوالے رسیح میں سے یہ کشتی شعبہ اور جن لوگ کے دل صاف ہوتے ہیں ان میں حقائق ہونے لگتے ہیں جس سے ان کو اصل صورتحال کا پتہ چل جاتا ہے علوم میں اسی قبل سے صابق رام کے دور میں صابق کے بنائے مساجد کا قبلہ درست نکلتا ہے حالانکہ اس وقت کتبنمانی کے جو اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو کچھ نہ ہو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہو رہا ہے اس میں سوچنا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے قوالیوں میں بعض لوگ اوشن کود کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ وجد میں آئے ہیں یہ وجد کیا ہوتا ہے قوالیوں میں کسی کا یہ حالت ہونا جبکہ اس میں مضامیر ہو تو یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے البتہ وہ تغیر جلدی حال کی وجہ سے وجہ کہلاتا ہے جر جڑی آنسوکھ آنا تڑپنا بیہوش وغیرہ ہونا اگر کوئی اپنے کچ ایسا کرے یعنی ایسے حالات پیدا کرے کہ ایسا ہو جائے تو یہ توجہ کہلاتا ہے اگر یہ ریاض کے لو تو نہ جائزے بعض اصل وجود کے بارے میں کچھ بتائیے کیونکہ بعض لوگ اس لفظ سے لوگوں کے دلوں میں عجیب عجیب رشوسیں پیدا کرتے ہیں بہادر کا مطلب ایک ہے اور وجود کا مطلب موجود ہونا ہے پس اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کا موجود ہونا جس کو ہم اور کہتے ہیں کہ کب کچھ وہی ہے اب اگر ذات تعالی کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں تو قرآن کس پر نازل ہوا کس کے لیے نازل ہوا شریف کے لیے مخلوق تو ہونے کا جواب نہیں دیا جا سکے گا لیکن اگر اس کا مطلب یہ لے جائے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور حقیقی اور باقی کا ضلع یا جو کچھ بھی اس کا خیال ہے کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے جس کے پل پر اللہ تعالی کا تصور ایسا جائے کہ باقی ہو جائے تو اس, پر اس تو اس کو ہر چیز میں صرف وہی نظر آئیں گے اس کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا الغرط یہ حال ہے غلبہ کی کیفیت ہے اصل چیز قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے بس اگر اس کو حال کے درجے میں رکھا جائے اور شریعت سے نہراف نہ ہو تو ٹھیک ہے اگر اس کو فلسفہ بنایا جائے تو غلط ہے کیا واد اور واد تل وجود ایک ہی چیز ہے جی ہاں یہ ایک چیز کے دو نام ہے پہلے اصطلاح پہلے بزرگوں کے ہار اور اس کا مف وہ وہی بیان کیا گیا لیکن غلطکار کار لوگوں نے جب اس کو غلط معنی پہننا شروع کیے تو عادل مجرد آلستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح عادت الشعود کے نام سے کی جس میں غلط معنی کی طرف جانا ممکن نہیں اس لیے عادت الشعود کا مطلب بھی وہی جو صحیح عادت تک وجود کا ہے استغراک سے کیا مراد ہے کی صرف حال میں ایسا غرق ہو جانا کہ موجود حقائق کا پتہ نہیں چلے حالانکہ استغراک کہلاتا ہے یہ محمود ہے اگر اس سے کوئی شرع پیدا نہ ہو ہمارے قابل میں جن کو سراہ ہوتا وہ کسی کے ذمہ ڈیوٹی لگاتے کے نماز کے لیے ان کو اس حالت سے نکالا جائے پس حضرت شہب القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو نماز کے لیے اس کے کان میں ہر حق, حق کے نارے لگا کر جگایا جاتا عام لوگ اس کو بڑا کمان سمجھتے ہیں لیکن اگر یہ کوئی بڑی, بڑی بات ہوتی تو آپ کا اسرم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ میں دل چاہتا ہے کہ نماز کو طول دوں لیکن نماز میں کسی بچے کے ان کو نماز کی تقسیف کر لیتا ہوں اس کی ماں پریشان نہ ہو اس کی تشریح بھی وہی ہے جو وجہ کی صورت میں گزر گیا کیا ایک انسان دوسرے انسان سے تصرف کر سکتا ہے جی ہاں کر سکتا ہے جیسا کہ مسمر ازم وغیرہ میں ایک انسان دوسرے انسان کو متاثر کرتا ہے جس سے بعض لفاجی بجیبی کے وجود میں آتا ہے اس طرح شیخ مرید کے اندر اپنی قوت خیالی سے تاثر پیدا کر سکتا ہے بس مسمر ازم اور روحانی تصرف ایک قوت سے آتی ہے لیکن ایک کا استعمال غلط ہے اور دوسری کا سے دوسرے کا استعمال صحیح اگر یہ بات ہے تو پھر ایسے لوگوں کی بات ٹھیک لگتی ہے فیض کا انتقال شیخ کی مرضی پر ہوا وہ جو چاہے کار دے خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ تصور وقت بھی ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی گاڑی پنچ چاہے تو اس کو نکالنے کے لئے لوگ زور لگاتے کہ نکل جائے لیکن بعد میں جب یہ گاڑی نکل جائے تو کیا وہ گاڑی والا اپنا انجن بند کر کے ان لوگوں سے کہا ہے کہ بچہ لگاتے جاؤ کس وقت اس کا ساتھ کوئی دے گا ہرگز نہیں بس وقت شیخ اپنی ہمت اور توجہ سے کسی کو ایک حال سے نکال کر دوسرے میں لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں اس کی بچاؤ مزید طرح کی مریض کے اپنے کام کرنے سے ہی ہوتی ہے